لقد قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه انا لا نضيع اجر المسلمين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 باشورا علاقل بھی کہ تقوع یہاں ہے دل کی طرف اشارہ کر کے یہ بات فرمائی تو اصل تقوہ وہی ہے جو دل میں ہو اور اللہ کی خشیت دل میں ہو اور اس کے بعد اعمال اس تقوہ کا مظہر بن جائیں اس تقوہ کی علامت بن جائیں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 فسق و فجور کا محل ہو اور گناہ انسان کے دل میں برقرار رہے تو یہ بہت ہی خطرناک ایک عمل ہے انتہائی نقصان دہ روش ہے مسرت احمد رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صلاح لا لا کل محمد اللہ یوم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 اس کے دل میں اور اس کی فطرت میں شامل ہو چکا ہے اس حدیث کا مذداق یہ ہے کہ جو انسان کسی گناہ کا عادی بن جائے اور وہ گناہ اس کے دل میں بیٹھ جائے گھر گھر جائے اس کے دل میں قائم اور دائم ہو جائے تو یہ اتنا خطرناک اقدام ہے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 اسے ہمیشہ نگاہ میں رکھیں رسول اللہ کی حدیث ہے اللہ انف جاسد الب الخطن ادا صل و حط صل و حل انسان کے اس ڈھانچے میں ایک ٹکڑا ہے اگر وہ درست ہے اس میں تقوا ہے اس میں خیر ہے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 اس کا بگاڑ ہر چیز کا بگاڑ ہے اس کا فساد ہر چیز کا فساد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے ایک بار امر مونین عائشہ صدیقہ طاہرہ متحرہ علیہ سرات والسلام نے رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں اکثر ایک دعا مانگتے ہوئے آپ کو سنتی اور دیکھتی ہوں جب رات کو اٹھتے ہیں تو وقت سحر وہ دعا آپ کرتے ہیں اکثر وہ دعا آپ کی پیاری زبان پر اور پیارے پیارے ہونٹوں پر جاری رہتی ہے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 اپنی نافرمانی سے پھیر دے اور دین پر قائم رکھ سچے عقیدے پر اس کو قائم رکھ آپ تو اللہ کے رسول ہیں سید ہیں قدم قدم پر بشارتیں ہیں آپ کے لیے تو آپ یہ دعا کثرت سے کیوں مانگتے ہیں تو رسول اللہ نے اللہ شاہ فرمایا کہ عائشہ تجھے یہ بات معلوم نہیں ہے کہ ان القلوب بین السبائن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 اور تقوہ پر قائم رکھنا تو یہ پیغمبر السلام کی اس وقت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اس دل کی نگرانی کیا کرتے تھے اس پر پہرہ دیا کرتے تھے اور اس کے سارے معاملات کو جانچا کرتے تھے اغر المودانی رضی اللہ تعالیٰ عن کی ایک حدیث ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انغان والاقل بھی ادمر رہا میں بھی کبھی کبھی محسوس کرتا ہوں کہ میرے دل پر پردہ غفلت کا آ گیا ہے ہلکا سا گرد و غبار محسوس کرتا ہوں غفلت محسوس کرتا ہوں تو پھر میں فوراً سارے کام چھوڑ دیتا ہوں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 فسق و فجور کا معصیتوں کا دل کے پردے کا غفلت کا گناہوں کا رسول رسود العم کی حدیث ہے نقیتا فکل میں ہی نقطہ تن انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نشان لگا دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سیاہ نشان لگاتا ہے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 کسی کے دل پہ اللہ مہر لگا دیتا ہے اللہ خلو بہم اور کسی کے دل کو اللہ رب العزت پردوں سے ڈھانک دیتا ہے مرے وقل پہ ہی اور کچھ انسان ایسے بد نصیب ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے اور ان کے دلوں کے درمیان آڑ بن جاتا ہے ایسی رکاوٹ کہ اللہ تعالیٰ نیکی داخل ہونے ہی نہیں دیتا خزانے سنتا ہے نماز نہیں پڑھتا حالانکہ وہ اللہ کی دعوت ہے حیا اللہ صلاح الفلاح مگر اس کے دل پر اثر نہیں ہوتا اسے اس بات کا احساس ہی نہیں کہ اللہ رب العزت میرے اور میرے دل کے درمیان حائل ہو چکا ہے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 پھر معصیتوں کی کثرت سے وہ نقطے بڑھتے جاتے ہیں اور حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے پھر کوئی نیکی کوئی فرض اثر نہیں کرتی بھلا وہ اندنا نہ وہ کل مؤتا وہ شرنا البولا ماں کان شاہ اللہ پھر ایسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے آسمانوں کے سارے فرشتے آ جائیں جن کی ان گنت تعداد آپ کو معلوم ہے سب آ جائیں اسے واضح کریں اور وہکلا ماحول مئو تھا جتنے مردے دفن ہیں اس زمین میں وہ سب قبروں سے اٹھ کھڑے ہو اس انسان کو واضح کرنے کے لیے جنت جنہوں نے دیکھی وہ جنت بیان کریں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 توبہ کرنے والے سے کس قدر خوش ہوتا ہے کہ اس کی دل کی زمین کو لارب العزت پالش کر دیتا ہے تو ایسے امور اپنے لیے متعین کریں شریعت کی روشنی میں جو دل کے سقل کا باعث ہو دل کی پالش کا باعث ہو جن امور سے دل منور ہو معطر ہو اور جو دل کی کھیتی ہے وہ شاداب ہو جائے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 یہ ایک ایسا نسخہ ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے اللہ انی عبدک ابن عبدک ابن ابن و بیدک ناسی فی حکمک ادر فی خدا اسلو کا بے گلسمل ہوا لکا سمئی به ہی او انزل فی کتابک او علمتو من خلقک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 اور تیرا ہر حکم میرے بارے میں عدل ہے خوش رکھے گا تو عدل ہے پریشان رہوں گا وہ بھی عدل ہے یا گنا بھی عدل ہے اور فقر بھی عدل ہے تیرا ہر فیصلہ عدل پر تجھے واسطہ دے تم تیرے ہر نام کا جو نام تو نے ادھار دیے قرآن و حدیث میں یا جو نام تو نے اپنے کسی خاص بندے کو ادا فرما ہے یا جو نام تو نے کسی کو نہیں بتائے اب تک وہ تیرے خزانہ غائب میں ہیں اور اس سارے اقرار کے بعد اور ان سارے واسطوں اور وسیلوں کے بعد میری طلب یہ ہے کہ انتجا عید القرآن روی عقلوی کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے و نور صدری اور میرے میرے سینے کا نور بنا دے بجلا حزنی اور میری پریشانیوں کا مداوع بنا دے بدہا بہمی بہمی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 اور دو ہی چیزیں حیات کی ضمانت ہے ایک پانی اور دوسرا نور اور دونوں قرآن سے حاصل ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کچھ وقت ہم نکال پائیں غلبت کے کچھ گھڑیاں اس میں اپنے پرپردگار کے کلام کی تلاوت کریں تو یقیناً یہ جو دل کے تالے ہیں وہ ٹوٹ سکتے ہیں کھل سکتے ہیں اور جو بھی دل کی تاریکیاں ہیں اندھیرے ہیں پردے ہیں وہ سارے کے سارے زائل ہو سکتے ہیں اور یہ علاج بڑا قوی ہے بدھ رزر قرآن ماہوبہ شفا رحمۃ المن جو قرآن دارا ہے یہ شفا ہے اصل شفا دل کی شفا ہے اس لیے فرمایا کے شفا الماف الدور یہ سینے کے امراد کی, کی شفا ہے دل کے امراض کی, کی شفا ہے تو اس کے ساتھ تعلق بڑا گہرا اور پختہ جوڑ دو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 جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا پیغمبر اللہ السلام کے ایک صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ ایک مہم سے لوٹ رہے تھے اور قافلے میں کھانے پینے کا سامان ختم ہو چکا تھا ایک بستی آئی اس بستی کے قریب پڑاو ڈال دیا اور اس بستی کے امیر کے پاس پیغام بھیجا کہ یہاں کچھ پیغمبر اسلام کے صحابی ہیں ان کی مہمان آبادی کرو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 سارا ماجرا بیان کیا پیغمبل پوچھا کہ ابو سعید تم نے کیا دم کیا تھا کیا پڑھ کے پھونکا تھا کہا کہ ابو سعید تمہیں کس نے بتایا کہ, انہا نعمت کہ یہ سب سے بہترین دم ہے سب سے بہترین دم اور آپ نے بکریوں کے حلال ہونے کی خبر دی اور فرمایا کہ ان کو تم استعمال کر سکتے ہو یہ اس کے طیب تمہیں بغیر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 اور کوشش کریں سمجھیں عمل کریں تو پھر یہ شفا ہے تو یہ ایک بڑا کارآمد عمل ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے لیکن آپ کوشش کریں کہ تخلیہ میں کچھ وقت مل جائے کچھ امور اور ہیں ان کے عادی بن جائے ایک وقت سحر اٹھنا وہ خلبت کا وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا قرآن پڑھنا نبی اسلام بڑا قرآن پڑا کرتے تھے بعد اوقات رات کو اٹھتے اور نو نو پارے پڑ جاتے اور ایک بار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ وحی اتری اس وحی پر مسلسل آپ روتے رہے آپ قیام کی حالت میں پڑھ رہے ہیں اور آنسو بہ کر سینے پر گر رہے ہیں رکوع میں گئے پھر رو رہے ہیں سامنے کی زمین تر ہو گئی سجدے میں گئے پھر رو رہے ہیں اور سامنے کی زمین بھیگ گئی سلام پھیرا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 اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھو کچھ وقت اللہ کا ذکر کرو وہ یہ وقت بڑا مصروفیت کا ہوتا ہے بازاروں میں ہجوم ہوتا ہے تجارت اپنے عروج پر ہوتی ہے لیکن وہ رجار ہیں جو اس وقت بیٹھتے ہیں پانچ دس منٹ اللہ کا ذکر کرتے ہیں عصر کے وقت مسجد میں بیٹھنا پیارے پیغمبر کی سنت ہے اور یہ بھی اصلاح قلوب کا ایک بڑا مؤثر اور وقع علاج ہے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 جو آپ کو معلوم ہے جن میں چند ایک کا ذکر ہوا اللہ باپ سے توفیق کی صدا ہے آگے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے ایک بہت ایک اور بات بادشاہ فرمائی حدیث قدسی سی اللہ فرما رہے کہ جانب لو اللہ ابا کنب آخر کنب ان سب کنبھ جن کنبھام واحد میرے بندو اگر تم سب کے سب اگلے پچھلے جن اور انسان ایک میدان میں جمع ہو جائیں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 کوئی سائل ہے حیف ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں حل میں مستقف الفا فر کوئی گناہوں کی بخشش کا طالب ہو گناہ بخش میں اس کو معاف کر دوں حل میں مستش الفاشری کوئی شفا کا طالب ہو میں اس اس کو شفا دے دوں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت یہ الفاظ نصف اللیل کے بعد سے پکارنا شروع ہوتا ہے حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے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 کچھ دعائیں ہم اختیار کرتے ہیں جو شرعی فائدے سے ہٹ جاتی ہیں جیسے فردوں کے بعد اجتماعی دعا کرنا اور جہر کے ساتھ لوگ آمین آمین کہیں یہ ثابت نہیں جنابے میں جہری دعائیں کرنا ثابت ہے لیکن لوگوں کا آمین آمین کہنا یہ ثابت نہیں تو دعا مانگنے کے آداب ہمیں ہم معلوم ہونے چاہئیں تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جہاں شریعت لوگوں کو بلاتی ہے اکٹھے ہو جاؤ بس ضرور اکٹھے ہوں بھائیوں کا جمع ہونا مسلمانوں کا محقدین کا بہت ہی کار آمد ہے بہت ہی کارآمد ہے ایک دوسرے سے ملنا ایک دوسرے کی تجارت کرنا جسموں کے جسموں سے چھونا معانقے ہو رہے ہیں مسافے ہو رہے ہیں ساتھ بیٹھے ہیں جسم ایک دوسرے سے لگ رہا ہے یہ باتیں باقاعدہ نوٹ ہوتی ہیں ان کے آثار ہیں آپ جانتے نہیں کوئی مریض ہو اس کو دم کیا جاتا ہے اس کے جسم پر ہاتھ پھیر کر یہ ہاتھ پھیرنے کا مقصد کیا ہے تاکہ ایک نیک شخص کا ہاتھ اس کے ساتھ ٹچ ہو چھوئے اس کو اس چھونے کی بھی برکت ہے شریعت کیوں حکم دیتی ہے کہ نماز باجماعت میں قدم سے قدم جوڑ لو اور کندھوں سے کندھے جوڑ لو کیا اس کی حکمت ہے کہ یہ نماز ادا ہو رہی ہے بھائیوں کے ساتھ جڑ جانا اور مل جانا یہ بھی باعث برکت ہے ہر شخص پڑھ رہے ہیں نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں، سجدے کی دعائیں رکوع کی دعائیں تشہد کی دعائیں جس ہم ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں تو ایک دوسرے کی دعائیں ایک دوسرے میں داخل ہو رہی ہیں بڑے ان کی قوی تاثیر ہے تو اجتماعیت بڑی مطلوب ہے رسول اللہ صلی اللہ عمیت ہے عید اللہ ہے جماعت اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے تو بڑے اس کے فوائد ہیں بڑے اس کے آثار ہیں یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ شریعت جہاں جمع کرنا چاہتی ہے وہاں ضرور جمع ہو اور وہ اجتماعیت کی دعائیں بڑی کارآمد ہیں اور پھر دوسری بات یہ کہ ہر شخص اپنی دعا کرے اپنی طلب اللہ کے سامنے رکھے یقیناً اس کے آثار حمیدہ ہیں اور بڑے آثارِ طیبہ ہیں اللہ رب العزت یہ پوری حدیث صاحب کے سامنے پیش ہو چکی اللہ اس کو اجر ادا فرما دے عمل کرنے کی توفیق ادا فرما دے عقول قولی هذا وصطفر اللہ علیہ ولکم بآخر زاوانحمد اللہ